اعوذ باللہ من, من علیم رعایت میں اللہ سبانہ نے دیہاتیوں کے دین سے دوری کی وجہ سے وہ شہروں میں نہیں ہوتے ہیں دینی مجالس میں ان کا بیٹھنا اٹھنا اور شہریوں میں لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات نہیں ہوتے ہیں تو وہ کفر اور نفاق میں زیادہ آگے پیش پیش ہوتے ہیں اور فرمائے کہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے وہ کہ وہ اللہ کے دین کے مسائل حضو اللہ وغیرہ نہ جانتے ہو فرمایا ان میں یہ لوگ بھی ہیں کہ مال خرچ کرنے کو اپنے لیوان سمجھتے ہیں اور اپنی نفاق کی وجہ سے مسلمانوں پر کسی مصیبت کے انتظار میں ہوتے ہیں فرمایا و من اللہ اور دیہاتیوں میں سے من وہ ہے یا تخذو جو پکڑتے ہیں مانا خیال کرتے ہیں ما انفقہ مغرمن جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ, اللہ کے رستے میں مغرمََ تاوان کیونکہ ان کی تربیت تو نہیں ہے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں جس طرح انسان سے ٹیکس لیا جائے واحط ربص الکومتوائر انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کے گردش کا گردشوں کے منتظر ہے وہ کوئی مصیبت آ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیں یہود نہ سارا مشرقین غالب ہو جائیں اور ان کی زکوٰۃ اور مال کے طلب سے ہم چھوٹ جائے اللہ نے فرمایا دائرت ارت السو علیہمدا ارت السو ان پر زمانے کے گردش ہے برا ان پر بذات خود اس سے بڑھ کر گئے گردش کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہے دین کے بارے میں اس طرح گندا سوچ رکھتے ہیں واللہ اللہ سم علی مل خوب سننے جاننے والا ہے ان کے برعکس اب ان لوگوں کا ذکر جو ہوتے تو یہ بھی جہاتوں میں ہے لیکن ایمان کے وجہ سے سادگی اور انپڑھ ہونے کے باوجود ان میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے ومن الراب اور کچھ دیہاتیوں میں سے منہآخر جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن کے ساتھ ویت تخذمائے ان کے قربات اور پکڑتے ہیں معنی ان کا سوچ ہوتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں قربات نند اللہ اللہ کی قربت کا ذریعہ وسلامات الرسول اور رسول سے دعا لینے کا ذریعہ کیونکہ جیسا حدیث میں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صدقہ پیش کرتے ہیں مال پیش کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے لیے خوب دعائیں مانگتے تھے تاکہ ان کے مال میں حلال کی برکات ہو ان کے دین اور دنیا کے دعائیں ان کے لیے مانگتے تھے اور امت کے لیے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اللہ کے لیے مال دیتے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو برکت دے اللہ اس کے حلال مال میں اضافہ کرے فرمایا قربت الحم خبردار ان کے لیے ذریعہ قربت ہے یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس بات کے بارے میں اچھے طرح سے آگاہ ہو جاؤ یہ مال خرچ کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے کیونکہ مال کا محبت ہوتا ہے نا انسان کے دل میں اب اس محبت کے موجودگی میں مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کے کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور مال کے ذریعے سے اللہ تعالی کی قربت حاصل ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ لانے کے بغیر فرمائے سا نہیں ہو سکتا ہے ہاں ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو ایمان لا چکے ہیں ان کا مال اور اولاد اگر صالح مال ہو یعنی حلال اور سالح اولاد ہو تو وہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا قربت کا سبب بنتا ہے کیونکہ حیات میں بھی وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو لہ سلی اللہ ما سہاں انسان کے سعی جو ہے وہ اولاد میں شامل ہے۔ مرنے کے بعد بھی جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد صالح یا دعو له ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا سید دخلهم الله في رحمتهن قریب داخل کریں گے ان کو اللہ تعالی اپنی رحمت میں ان اللہ غفور الرحیم یہ کہنا اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار سبقت کرنے والے اسلام کی طرف پہلے لوگ انصار مہاجرین اور انصار میں سے وہ الذين تبعوهم باحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہیں احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہم و عنہم اللہ ہے ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِی من تَحْتِهَا الْأَنْحَار وَاعَدَّ تیار کیے لَهُمْ ان کے لئے جَنَّةٍ تجری تَحْتَهَا الْأَنْحَار اس کے نیچے نیرے بیتے ہیں ایسے باغات اور ایسے بنگلے جس کی نیچے میرے جاری ہے خالذین فیھا بادا میں شرح جو اس میں ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس میں مشہور دو قول ہیں ایک تو تمام صحابہ سابقون الاولون ہیں الی الاسلام کیونکہ جتنے صحابہ ہیں وہ باقی امت سے اسلام کے طرف پہلے سفرت لے جا چکے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کے صحابہ میں سے سبقت لے جانے والے فتح مکہ سے پہلے مدنی دور میں یا مکی دور میں جو لوگ ایمان لائے تھے پریشانیوں کا ان کو سامنا تھا اس سے مراعت گو اور دوسرے نمبر پر مراحت بعد میں ایمان لانے والے صحابہ اور وقت بے احسان میں پھر سارے امت کے عمل تک شامل ہے یہ باقی امت کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے اور اس میں یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام بلجما وہ عقائد اور نظریات میں سب کے سب اللہ رب العالمین کے بغاوت سے محفوظ رہے اور اللہ نے ان آیتوں میں اس آیات میں اللہ نے ان کی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ ان سے اللہ راضی ہے جو لوگ صحابہ سے راضی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں غلط قسم کے سوچ اور فکر رکھتے ہیں وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اہلتشی روافظ وغیرہ وہ صحابہ کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں وہ اللہ کی غضب کا حقدار ہے وہ لوگ اس لیے کہ جن کے بارے میں اللہ فرما دے کہ رضی اللہ عنہم رضو عن اللہ راضی وہ اللہ راضی ومن حول من اور آپ منافقون اور بعض ان لوگوں میں سے جو تمہارے آس پاس ہے دیہاتیوں میں سے منافق ہے وہ من اہل المدینہ اور بعض مدینے میں سے ہیں مردو عالمفاق وہ اڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں نفاق پر وہ نفاق پر اڑ چکے ہیں اس پر قائم میں لا تالمہم نہیں جانتے آپ ان کو نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں سنوازبہم مررتنن قریب ہم ان کو سزا دیں گے دو ثم یردونہ الازاب ان آزبہم پھر وہ آپس کیے جائیں گے بڑے عذاب کے طرف صورت توبہ ہے آخری صورتوں میں سے ہے نا جنگ احضاب کا ذکر ہے اس میں یہ جنگ تبو کا اور جنگ تبوک جو ہے یہ نو اور دس ہجری کے دوریانی میں اس دور میں ہوا ہے یہاں اللہ کے نبی کا اللہ نفی کرتا ہے علم غیب کے بارے میں تو ان لوگوں پر بڑا سخت رد ہے جو کہتے نبی علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا کب دیا گیا تھا یہ تو آخری دور کی صورت ہے اور اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں لا تعالیٰ محم تم نہیں جانتے ہو ان کو نہ ان کو جانتے ہیں تو جو نبی اپنی زندگی میں اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو نہیں جانتے وہ فوت ہونے کے بعد دنیا والوں کی عرومت والوں کے حال کہاں سے جانتے یہ باطل نظریہ اور عقیدہ ہے فرما ایسے لوگ مدینے میں بھی ہیں اور آس پاس کے دیہاتوں میں بھی ہیں جو نپاق پر قائم ہے نفاق منتظر ہے وہ لوگ مسلمانوں پر پریشانی اور مصیبت آ جائے وہ آخرونا طرفہ اور کچھ اور لوگ کیا طرفیم جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا خلط امن والا انہوں نے خلط ملت کیا ہے نیک اور برے امن انسوال اور کچھ برے اعمال اس آیات کے بارے میں جیسے کہ سلف نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں امید کی سب سے بڑی آیات ہے یہ کیونکہ کوئی بھی انسان ہم امتیوں میں سے ایسا نہیں ہے جن کے پاس خالص پیور نیکا امال ہو بلکہ اس کے ہر ایک آدمی کے پاس نیک امال بھی ہیں تو گنا بھی تو اس حیات میں اللہ تعالی نے ہر اسمتی کا تذکرہ فرمایا یہ خلطر انہوں نے اعمال کیے کچھ نیک اور کچھ گنا کے آص اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ در درگزر کرے گا ان پر ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بخش کرنے والا ہے اس آیات میں گویا تمام کے مسی گناہ کرنے والوں کے لیے امید کی بہت بڑی کرن ہے ذلار رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم سے گناہ بھی ہوتے ہیں نیک اعمال بھی کرتے ہو اللہ کے رحمت سے نا امیدی نہیں کرنا ہوں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یتوب گزر کرے ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات غفور رحیم کو لا کر یہ مسئلہ ثابت کیا یہ سب میں کر سکتا ہوں میں اس پر قادر ہوں خذ میں نام عالم صدقہ لوگ ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ ان میں سے لے لو عام صدقہ ان میں سے لے لو تو طاہر پاک کرے آپ ان کو کی ہم اور تذکیہ کرے ان کا اس کے ساتھ بے اور دعا کرے ان ان کے لیے سولا اللہم آپ کی دعا ان کے لیے سبب ہے واللہ اللہ خوب سننے جاننے والا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے مال لے لو ایسے گنگار جن کے دونوں اعمال ہیں ان کے مال حاصل کرو اور ان کے لیے دعا مانگو یہاں صحابہ سے عام صحابہ سے مقادبہ ہے تو صحابہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے دعا پر انتہائی خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول ہماری دعا مانگے یا آنے والے جتنے بھی عمرہ ہیں مسلمانوں کے چونکہ سب کے لیے یہ قانون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے یہ تعلیم ان کو دیا گیا ہے کہ جب تمہارے رعایا میں سے جو لوگ تمہیں مال دیتے ہیں اللہ کی دین کے دین کی خدمت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دینی کاموں میں تمہارے ساتھ تعاون کے لیے تو ان کے لیے دعا مانگو اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مال دینے والا استما پر ہوتا ہے امید پر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں مال دیتا ہوں اس کی مجھے دعائیں بھی ملے گی وہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی تو ان کے لیے دعا کرنا ثابت ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اب ممبر پر یا اسپیکر پر ہر آنے والے دو پانچ دس روپے والوں کے لیے اسپیکر پر اعلان ہو اور فلاں نے پانچ روپے لایا فلاں نے دس روپے لایا اور اس کے لیے حج اور عمرے اور وطن کروڑوں روپے کے انعامات کے اعلانات ہو کیونکہ اللہ کے کی نبی نے ایسا نہیں کیا ہے اجتماعی عمل نہیں ہے یہ تو ایک امیر کے لیے حکم ہوتا ہے یا امیر جو اس کا نائب ہو اس کے لیے حکم ہوتا ہے یہ عام حکم نہیں ہے <coughs> عالم یا عالم کیا وہ نہیں جانتے حمل اللہ اکبر تو بتانے بعد ہی یقن اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے ویا خود صدقات اور لیتا ہے وہ صدقات وبرحیم اللہ, اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اور ان کو اس بات کا علم نہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ قانون بنایا ہے کہ تم سے صدقات لے لے زکوٰۃ فرضی ہو یا صدقات نفلی ہو اور اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے یہ تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے اس کو استعمال کرو اور اللہ تعالی کے سامنے تائب ہو جاؤ اللہ رب العالمین تواب ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مانا بار بار توبہ کرے بندہ تو اللہ قبول کرے اور مبالغے کے ساتھ کیونکہ بندے بہت ہیں تو بہت سارے بندوں کو بار بار معاف کرتا ہے تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے وقل اور فرما دیجئے اعملو عمل کرو فسیر اللہ ملکم ورسولو والمؤمنون ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اس کے رسول اور ایمان والے وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ ان قریب تم لٹائے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف الى عالم الغیب والشہادہ اس بادشاہ کے جانب جو کہ عالم ہے وہ چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے باتوں پر ملون خبر دے گا ساتھ اس کی جو تم عمل کرتے ہو اب جیسے کہ پہلے آیات چورانوے میں ہم پڑھ چکے تھے مشرقین نے ان سے استقبال کیا ہے دور حضر میں کہ اللہ اور رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے وہ سحر اللہ رسول آپ ان کے لیے یہ آیات موازنہ کے لیے کافی ہے اگر کسی میں ایمان ہو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا رسول دیکھے گا ایمان والے بھی دیکھیں گے تو اگر اس آیات سے استدلال ہے کہ اللہ کے نبی اس لیے تمام انسانوں کے اعمال دیکھتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہیں تو پھر تمام ایمان والے حاضر ناظر ہیں کیونکہ اس آیات میں اللہ نے فرمایا ایمان والے بھی دیکھیں گے جب کہ اس قسم کا عقیدہ شرقین نہیں رکھتے صرف نبی کے لیے رکھتے ہیں اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی یہاں پر بھی مفعول کو مقدم کیا ہے اللہ اور رسول اور ایمان والوں کو بعد میں لایا ہے کیونکہ اس میں تخصیص باز مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ عبارت تو یوں ہونا چاہیے تھا فصیح اللہ وَالْمُؤْمِنُونَ عَمَلَكُمْ تو اس کو مقدم اس لیے لایا ہے کہ حقیقت میں دیکھنے والا ظاہر باطن میں تو اللہ ہے ہاں اللہ تمہارے اعمال کو اپنے رسول اور ایمان والوں کے سامنے ظاہر کر دے گا تو ایمان والے بھی جو بھی اپنے دور میں تمہارے نفاق کو دیکھیں گے وہ جان لیں گے اور رسول بھی تمہاری نفاق کو دیکھ لیں گے اپنے حیات میں فرمایا وا اخرون مرجون علی امر اللہ اما يعذبهم و اما يتوب عليهم الله علیم حکیم وا اخرون کچھ اور لوگ ہیں مرجون علی اللہ جو چھوڑ دیئے گئے ہیں اللہ کے حکم کے لیے اما يعذبهم یا تو ان کو عذاب دے گا و اما يتوب عليهم یاد گزر کرے گا ان پر واللہ علیم حکیم اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے مؤخر کر دیا ہے ان کا معاملہ جنگ تبو سے رہ جانے والوں میں سے جس کا ذکر آگے اللہ نے کیا ہے ولدین تخذ و مسجد وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد ورارن زرار پہنچانے کے لیے و کفرن اور کفر پھیلانے کے لیے وہ تفریق اور تفرقہ اختلاف ڈالنے کے لیے بین المؤمنین منی والوں کے درمیان ارساد اور گات انتظار لگانے کے لیے لیمن ہار اب اللہ رسولہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسول سے جگڑتے ہیں جنہوں نے اللہ رسول سے لڑائی کی ہے ہار ابا انتظار کرنے کے لیے ارساد انتظار گا جس کو گات بھی کہتے وقت کل امر صد ہم پڑھ چکے ہیں فرمایا جنہوں نے لڑائی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں قبلوں پہلے ولاف ضرور قسم کا واللہ اللہ خوب جانتا ہے گواہی دیتا ہے یقین وہ جھوٹے ہیں اس میں مسجد ضرار کا ذکر ہے یہ وہ مسجد ہے جو مسجد کوباں کے قریب بنائی گئی تھی عبداللہ بن نے اس مسجد کا بنیاد رکھا اور اس میں ان کی کوشش کیا تھی ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں پر ایک اڈا قائم کریں سواد ان کا جو مقصود تھا وہ مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کے لیے ایک جگہ بنانا تھا یہ وہاں تو صحابہ کے بیچ میں ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے تو ایسا ترتیب بناتے ہیں کہ ہمارے الگ بیٹھنے کے لیے جگہ ہو وہاں میٹنگ کریں پروگرام بنائیں اور اس پر نام مسجد کا ہو لیکن حقیقت میں اس کے اندر جو ہمارے خواہش ہے وہ ہم پورا کریں اس میں مسجد بنانے میں اصل پروگرام اور مشورہ ابو راہب ابو عامر راہب کا تھا جو یہودی ہے ابو عامر راہب انہوں نے یہ ان کو پروگرام دیا تھا کہ یہ کرنا ہے نام اس پر مسجد کا لگاؤ اور اندر سے اپنا معاملہ کرو اسلام کے خلاف جنگ تبوک پر جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے منافقین کہ اللہ کے نبی ہم نے مسجد بنائی ہے کمزور لوگ جو مسجد قبا میں نہیں پہنچتے ہیں چھوٹے بچے ہیں عورتیں ہیں تو وہ وہاں قریب نماز پڑھیں گے تو آپ آئے اور ہماری اس مسجد میں برکت کے لیے نماز پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں مز... تبوک سے واپس آؤں گا ابھی تمہیں جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہوں سفر کے لیے صحابہ کے لیے تیاری کر رہا ہوں پلٹ کر آؤں گا پھر تمہاری مسجد کی افتتاح کریں گے یہاں پر انہوں نے ابو و عامر راہب کے مشورے کے تحت یہ پروگرام شروع کیا اور جیسے کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ ایک عبادت گزار شخص تھا دوری جہالت میں اور نبی علیہ سلاۃ وسلام جب مدینہ میں آئے اس کے آنے سے پہلے یہ مدینہ میں اچھا خاصا معروف شخص تھا اس کے بعد یہ چلا گیا تھا وہاں سے اور دوسرے علاقوں میں مشرقین سے مدد لینے کے غرض سے روابط میں تھا کہ اللہ کے رسول کے خلاف بھرپور تیاری کریں اور یہود کو نصارہ کو مشرقین مکہ کو اکٹھا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عادوت کو دشمنی کو ذکر کیا اللہ سبحان تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک کے واپسی پر جو ان کو پروگرام دے چکا تھا کہ واپسی پر آ کر اس مسجد میں نماز کی آغاز کریں گے اللہ نے وہی کی کہ یہ تو مسجد نہیں ہے بلکہ یہ تو مسلمانوں کی تفریق کے لیے ایک گات ہے ایک مرکز بنایا ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے نبی کو جاؤ اور اس مسجد کو توڑ ڈالو گرا دو نسمار کر دو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کیونکہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کو اللہ قوت نہیں دیتے کہ وہ دفاع کریں گے مقابلہ کریں گے ہوتے بھی بز ہیں یہ لوگ دیکھ رہے تھے اور مسجد کو انہوں نے توڑ ڈالا ان کی جو مسجد زرار کے نام سے جو اللہ نے ان کو موصوم کیا ہے ان کی دلوں میں یہ بات رہ گئی جس کا انتقام اور اب وہ تو ویسے بھی اس میں شریک نہیں ہو سکا اس لہین کو اللہ تعالیٰ نے سفر کے دوران موت دے دی اور جو اس کا پروگرام تھا جو کہ وہ گیا تھا کیسر روم کے کی پاس وہاں اس نے پناہ لیا تھا وہ اس پروگرام میں ناقص رہ گیا یہ بات یہ تمنائ اس کے دل میں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تک آبادا نہ کڑے ہو آپ اس مسجد میں ہر گز ل مسجد ان وہ مسجد اس سے تقوا جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کا تقوی پر من اول من اول دن سے زیادہ حق رکھتا ہے تقوم پی کہ آپ کڑے ہو اس میں اس میں نماز پڑھو فی ہی رجال اس سے لوگ ہیں یوحبو جو پسند کرتے آئیں تتوہ ہر یہ کہ وہ پاک ہو والب المتحرین اللہ پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد خبا والوں کی بڑی فضیلت بیان کی میں اور اس کا خطیب کون تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد خبا کا خطیب نبی علیہ السلام نے مسجد خبا والوں سے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کیا بات ہے کون سا وہ عمل ہے جو تم کرتے ہو ان صحابہ نے کہا اللہ کے نبی چیزیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے البتہ ایک عمل ایسا ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ پتر استعمال کرنے کے بجائے ہم پانی کو ترجیح دیتے ہیں میں ہم پانی کو ترجیح دیتے ہیں تو پانی کے استعمال سے دوسرے لوگوں سے ہم یعنی معاملے میں اس کے ثابت ہوتا ہے اس میں پانی کا استعمال افضل عمل ہے بشرطے کہ موجود ہو۔ فرمایا افا مَن اسس بنيانه کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے الا تقوى تقوى پر من الله اللہ کے جانب سے ورضوان اور اس اللہ کے رضا مندی پر خیر بہتر ہے اممَن اسس بنيانه یا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے الا شفاء جرفن ایک ایسے کنارے کوکلے پر ہار ان جو گرنے, گرنے والا ہے فنہار ابھی ہی فس لے گرے گی اس کو جہنمہ جانم کی آگ میں ایسا کنارا جو نیچے سے کوکلا ہے اور اس پر کڑا ہونے والا جب وہ وہ کنارا گرے گا تو جو اس پر کڑا ہے وہ بھی ساتھ لے کر جانم کی آگ میں گرا دے گا مانا ان کی یہ مسجد گویا کے جانم کے کنارے پر ہے اور یہ مسجد بھی جانب میں گرے گا اور یہ لوگ بھی ساتھ جانم میں گریں گے اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منافق اللہ تعالیٰ ان کو جانمی قرار دیتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل جانم کے کنارے پر ہے اس کا مرنا و جانم میں جانا و اللہ ہدایت نہیں دیتے رہے گی جی ان کی عمارت اللہ دب جو بنوری بطن جو رکھی گئی تھی شک اور شبے برف ان کے دلوں میں علم تقت پا مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے قلوب ان کے دل واللہ اللہ علیہ منحکم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے فرمایا یہ جو شک میں ڈالے جانے والی بنیاد تھی انہوں نے جو بنائی تھی یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں غم اور غصے کا یہ اظہار جاری رہے گا یہاں تک کہ ان کے دل ٹوٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مانم موت تک ان کے دلوں میں یہ بات رہے گی یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے کہ ایک انسان پر اللہ تعالی اس کی کسی ذلت کو ایسا مسلط کر دے کہ ہمیشہ ہی اس کے دل میں وہ حسرت رہ جائے فرمایا زندگی بھر یہ لوگ یہ حسرتیں لے کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ یہ مر جائے مانا ٹکڑے, ٹکڑے ہو جانا مر جانا یا فن خریدے اللہ تعالیٰ نے مال اور ان کے نفس یہاں نفسوں کو مقدم کر دیا ان پم والوں ان الجنہ وعدہ ہے ان پر حق سچاطیل انجیل اور قرآن میں ومن اور جو بھی پورا کرے گا اس واعدہ کو من اللہ جو اللہ کے ساتھ اس نے کی ہے فاستبشروا فاستخش ہو جاؤ تم بے بعکم اللذی اپنے اس سودا پر اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ بیاتم به دم سودا تم کر چکے ہو اس کے ساتھ فذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہاں اللہ سبحانہ و نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے اشترا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ اول صفت ہے وعدہ کیا اللہ تعالی کے ساتھ یہ دوسرا صفت ہے اور ان کی یہ صفت یہ اکیلے یہاں نہیں ہے بلکہ فرمائے طورات ان جیل میں ہے قرآن میں ہے اور پھر یہ اپنے وفا پر قائم ہے یہ ان کی دوسری تیسری صفت ہے ان کے لیے بشارت ہے یہ ان کے لیے اور خوشخبری ہے یہ اپنے مال دیتے ہیں اللہ کے رضا میں یہ اپنے جان بھی دیتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے گویا کہ اس آیات میں آٹھ خوشخبریاں ہیں ان کے لیے آٹھ صفات اور خوشخبریاں کہ انہوں نے اشترا کیا ہے انہوں نے اپنے مال اللہ کو دی ہے انہوں نے اپنا جان بھی دیا ہے تو ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے رستے میں قتال کریں گے غازی بن سکتے ہیں تو شہادتیں ان کو ملیں گی انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے وعدہ ان کا سچا وعدہ ہے وہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ تورات میں بھی ہیں جیل میں بھی ہے پر جو بے وفا کرے گا اللہ کے ساتھ وعدے میں ان کے لیے بشارت اور یہ بہت بڑی کامیابی فوز بھی کہاں تو عظیم کہاں دس چیزیں ہو گئی فوز بھی ہیں تو عظیم بھی ہیں کامیابی بھی ہے لیکن عام نہیں عظیم کامیابی پھر ان کے اساف یہ کون سے لوگ ہیں ان کی کچھ صفات بیان ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیات میں دس بشارتیں دے دیے تو ان کے لیے کوئی صفت ہے فرمایا ہاں معروف سا... توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہمت کرنے والے روزہ رکھنے والے راکعون رکو کرنے والے ساجدون جدون کرنے والے راکع اور ساجد آمیرون حکم دینے والے بالمعروف نے کی کہا وَنَّا هُونَا نِلْمُنْكَرْ مَنَا کرنے والے بُرَائِسِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود کیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری سنا دیجئے ایمان والوں کو توبہ یہ مومن کے عظیم صفت ہے کہ ان سے غلطی ہوگی اس میں اشارہ اس بات کے طرف یہ نہیں کہ جو اللہ کے رستے میں قطال یا جہاد کرتے ہیں تو اب وہ ملک بن گیا یا وہ نبی بن گیا اس سے غلطی نہیں ہوگی نہیں فرمایا تائبون غلطی ہوگی تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا نا عبادت ان کا شہوا ان کا عبادت حاوی ہوتا ہے حمد کرنے والے ذکر اسکار میں مصروف اس کے دو معنی ہیں روزہ رکھنے والے سایہ سیاحت کرنے والے جہاد فی سبیل اللہ میں گھومنا پھرنا یہ سمت کی سیاحت بھی ہے اور یہ عبادت نماز جو ہے اس کے اندر یہ دو چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہے رکو کا ذکر سجدے کا ذکر کیونکہ نماز کے اندر یہ دو اہم موقع ہوتے ہیں اللہ کی کے قربت کے اور انسان کے اس مجاہد اور اللہ کے طرف توبہ کرنے والے کی آجزی کی یہ بڑے علامت رکو بھی آجزی کی بہت بڑی علامت ہے انسان اپنے کمر کو پیٹ کو سیدھا کر ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ اس کے اوپر رکھو جو بوجھ رکھنا ہے جو عبادت چاہتے ہو میں لے کے جاؤں گا سیدہ انکساری کی ذلت کی انتہا ہوتی ہے اپنے وجود کا سب سے عظیم جگہ ماتا مٹی کے اندر رکھ کر اور اللہ کے سامنے اس کو رگڑا دیتا ہے سجدے کے حالت میں کہ ربی اللہ میرا رب بہت اعلی ہے اور میں بہت اصفل ہوں کے ساری اور جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یقون العبد سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بندہ اضاکان جب وہ سجدہ میں ہوتے ہیں فاپسر دعا فرمایا اکثر یعنی کثرت سے دعا مانگو سجدے میں تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے معلوم ہوا کہ جہاد کے بغیر اللہ کے حدود کا حفاظت نہیں ہو سکتا ہے جہاد ذریعہ ہے اللہ کی حدود کی حفاظت اور غیرت مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے حدود کا خیال کرتے ہیں مَا كَانَ <الْجَحِيم> آیت میں اللہ رب نے مشرقین کے ساتھ بیزاری کا فیصلہ یہ ایمان والے تو یہ ہے کہ اللہ کی حدود کے خیال کرتے ہیں ان کے صفات کامل بیان ہو گئے تو اب اللہ رب العالمین مشرقین سے برات کے لیے اعلان کرتا ہے ان سے برات کرو یہاں تک کہ جب یہ مر جائے یا زندہ ہو تو ان کے لیے تم دعا بھی نہیں مانگ سکتے کہ اللہ ان کو معاف کرو ہاں اگر زندہ ہے تو یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دو لیکن معاف کرنے کی دعا نہیں مانگ سکتے چاہے باپ ہو چاہے چچا ہو چاہے بھائی ہو چاہے بیوی بی خاون کے لی خاون بیوی بی کے لیے مشرق ہے تو اس کے استفار کے دعا نہیں مان سکتے ما نہیں ہے جائز نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے ودی نامنون لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یہ کہ استفار کریں بخش طلب کریں اللہ سے لل مشرقینہ مشرقوں کے لیے ولاقان قربا اگرچہ ہو ان کے قریبی دار قرابت والے ہو میں بادما طبین بات اس کے ظاہر واضح ہو گیا ان کے لیے یقیناً جانمی ہے کیسے ظاہر ہو گئے انسان کے لیے ایک انسان ہے وہ شرک پر ہے آپ نے دیکھا وہ قبر کی پجاری ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے ظاہر ہے یہ مشرق ہے اس کی زندگی میں ہے تب اس عقیدے پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تب یہ ظاہر ہے فارو ابراہیم علیہ یہاں پر ایک اطراف تھا اس اطراف کا اللہ نے جواب دیا کہ اگر کوئی اطراض کرے کہ یہ جو دعا سے اللہ نے منع ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مانگی ہے دعا اپنے باپ کے لیے آزر کے لیے تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کے دعا اپنے والد کے لیے اللہ مگر وعدہ ایک وعدے کے تحت جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام تو السلام کو یقیناً دشمن اللہ کا تبر امن ہو تو بیزاری کر لی اس سے ابراہیم اللہ یقینا ابراہیم علیہ السلط و السلام بہت ہی زاری کرنے والے بردوبار تھے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلط و السلام کی دعا کا جواب دیا صورت ممتحنا میں بھی الفاظ ہے اختیار نہیں رکھتا ہوں ہاں تیرے لیے دعا مانگوں گا ممتحا آیات نمبر چھ میں اور سینتالیس میں اس میں بھی الفاظ ہے سلام اللہ علیہ کا ساستہ فرب بھی حفیہ تجھ پر سلامتی تیرے لیے دعا مانگوں گا وہ مجھ پر بہت مہربان ہے لیکن یہاں اللہ نے جواب دیا کہ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شرک پر قائم ہے شرک پر مر گیا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا روک دی کیا ان کے لیے دعا نہیں ہوگی کان اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اس اس کی کی ان کو ہدایت دے یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے حمایت وہ جن سے بچے اللہ حبک الم یقر اللہ تعالیٰ اطراض کا جواب ہے دعا مانگی ہے تو کیا وہ مجرم گناگار ہوا کہ نہیں یا کوئی بھی شخص اللہ کا کوئی قانون کوئی اصول اللہ نے نہیں اتارا تھا اور کسی نبی نے یا کسی نبی کے ماننے والے صحابی نے ایسا عمل کیا ہو اللہ فرماتے ہم کسی قوم کو بھی اس وقت نہیں پکڑتے جب تک ہم ایک قانون نافذ اور نازل نہ کر دیں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ قومن یہ کسی قوم کو گمراہ کر دے مانا ان کو گمراہ قرار دے دے کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کی وجہ سے یہ گمراہ ہو چکے ہیں گمراہ قرار نہیں دیں گے یہاں تک کے پہلے بیان کر دیتے ہیں ان کو مایت تقون جن سے وہ بچے مانا یہ کام گناہ کا ہے اس سے بچو پھر جب نہیں بچتے ہیں تو پھر اللہ ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں پھر ان کو سزا دیتے ہیں اسی کے لیے بادشاہت اختیارات آسمانوں زمینوں کے امید وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے وہ مال حکم نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے وہاں سہوا میں ہوں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار فرمائے ملکیت اللہ کی ہے ہر چیز اللہ کے مملوک ہے اور وہی حیات اور مماد کے مالک ہے سارے اختیارات اس کے پاس تمام چیزوں کے تدبیریں وہ کرتا ہے جو نظام اسمان میں چلتا ہے وہ چلاتا ہے اور جو نظام زمین پر چلتا ہے وہ چلاتا ہے جتنے کائنات میں لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کرتا ہے ان کو حیات دیتا ہے اور جتنے لوگ مرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے عمر سے تو جو اتنا بڑا نظام کو سنبھالنے والا ہے اب بتاؤ اس کے مقابلے میں کوئی اور ولی اور نصیر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کو کیوں ولی اور نصیر نہیں بناتے اس لئے इन्ना हुबेहम इन्ना हुबेहम اللہ نبی مہاجرین پر اور انصار پر اللہ دینا بولو کتاب ہو جنہوں نے ان کی پیروی کی ہیں پھر سات لسرت تنگ وقت میں بعد اس کی قریبتا یزیب کہ ٹیڑے ہو جاتے قلوب دل فریق منہم ان میں سے کسی فریق گروہ کا ثم مطابہ لہیم پھر درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان پر انہو یقینا وہ اللہ تعالیٰ بہم رہوح الرحیم ان پر بہت شفیق میرابان ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کے پریشانیوں کا لمحہ ذکر کیا ایسے بے وقت آئے کہ نبی پر بھی اور صحابہ پر بھی انتہائی سخت لمحے گزر گئے جنگ حذاب کے موقع پر آپ دیکھ لے وہ زلزل ولزال شدیدہ سخت جٹکے دیے گئے اور لدل کلو بلحنا یہاں تک کہ دل حلقوم کی طرف آئے گھبراہٹ کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے زمین کی تنگی کی وجہ سے دشمن کے کثرت کی وجہ سے اور اللہ پر جو منافق تھے وہ بدگمانیاں کرنے لگے فرمائے ایسے تنگستی کے پریشانی کے وقت میں یہاں تک کہ دل ٹیڑا ہونے کے خطرے میں تھے جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا تمہاری یہ گمان ہے انت خل الجن خلو یا قبلکم ان میں اللہ نے نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے نبی نے بھی کہا متا نصر اللہ, اللہ اللہ کا امداد کب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رف ہے رحیم ہے ان پر اللہ نے اپنے مہربانی کی مارا استقامت دیا ان کو والد صلاح ان تین لوگوں پر خلف جو چھوڑ دیے گئے تھے حتا یہاں تک واقع علی مل اور جب تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین بیمار احبت باوجود فراق ہونے کے زمین تھی تو فراغ لیکن ان پر ان کے ساتھیوں کی وجہ سے اور توبے کے قبولیت کے نہ ہونے کی وجہ سے تنگ ہو گئی وضاق علیہ اور تنگ ہو گئے ان کے اوپر ان کے نفس اور انہوں نے گمان کیا اللہ مل جا من اللہ اللہ کہ نہیں ہے نجات کی جگہ فرار کی جگہ چپنے کی جگہ مگر اسی کی طرف ہیں مارا صرف اللہ کے پاس جائیں گے تو بات بنے گی اللہ ہمیں کوئی رستہ دے گا تو مسئلہ حل ہوگا و ظنوا ان الله ملجأ من الله اور گمان کیا انہوں نے مانا یقین کر لیا انہوں نے نہیں ہے کوئی پناہ کے جگہ مگر صلی اللہ کے طرف ثم تاب عليهم پھر گزر کی ان پر اللہ تعالی نے لیتوب تاکہ ان کو توبہ کا موقع دے تاکہ وہ توبہ کرے ان الله هو التواب الرحيم یقینا اللہ تعالی خوب توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے اس میں ان تین صحابہ کا ذکر ہے کا بن مالک ہلال بن امیہ میرارا بن ربیع ان تینوں کا تذکرہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے پلٹ کر آئے تو لوگوں نے اپنے اپنے بہانے پیش کر دیے منافقین نے خصوصا اور ان تینوں نے بہانے نہیں کیے بلکہ سچائی کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم سے سستی ہوئی ہے جہاد کے عمل میں کیونکہ یہ جہاد ان لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار نفیر ہونے کی وجہ سے فرض عین تھا اور فرزعین سے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ کاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے جنگوں میں کبھی میرے پاس دو سواری نہیں رہی اور اتنی فراوانی نہیں تھی جس طرح اس جنگ میں تھی لیکن خیال تھا بس ابھی تیاری کر لوں گا ابھی کر لوں گا یہاں تک کہ اللہ کی نبی نے صبح نکلنے کا فیصلہ کیا اتنے دن گزر گئے میں نے کہا چلو پھر بھی کر لوں گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی اپنے قابل کے ساتھ نکل بھی گئے پھر بھی میں نے کہا چلو میں تیز سواری لے کر رستے میں پہنچ جاؤں گا یہ طویل حدیث آپ کے علم میں ہے پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے سے بتایا کہ ان لوگوں کے معاملے کو مؤخر کر دو اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوگا پھر ان کے تفصیلی واقعہ کو آپ پڑھیں انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسا ایمان ان لوگوں کا پہاڑوں کے مانند اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا حکم ہو گیا کہ کوئی صحابی ان سے بات نہیں کریں گے کوئی دوست کوئی رشتہ دار بات نہیں کریں گے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے السلام علیکم کہتے ہیں نبی علیہ تو سلام ظاہراً جواب نہیں دیتے خاموش ہوتے خواب فرماتے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے نفلی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو میرا خیال ہوتا نماز کے حالت میں چرچی نظر سے میں دیکھ لیتا کہ اللہ کے نبی کہیں مجھے دیکھ تو نہیں رہے تو میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہیں لیکن سلام پہنے کے بعد اگر اللہ کے نبی کے سامنے میں آتا تو اللہ کے نبی میرے طرف نہیں دیکھتے بہت تنگی کا عالم اپنے رشتہ دار کے باغ میں گیا ہوں چچاد بھائی جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی اس نے بات نہیں کی کہتے بہت تنگ ہو گیا ہوں بہت پریشان ہو گیا ہوں بخاری کی روایت میں ہے کہ بازار میں جا رہا تھا اتنے میں اہلی کتاب کے ایک سردار نے خط بھیجا تو خط بھیجنے کے والے کو, کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ مجھ سے ملا دے ان کو خواب یہ ہے اشارے سے کسی نے بتایا کہ یہ جو جا رہی قاب قاب بن مالک وہ آیا مجھے خط دیا میں نے خط کو کھول کے دیکھا تو اس میں انہوں نے مجھے دعوت دیا تھا کہ یہ جو تمہارا نبی ہے اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے تمہارا کیا منصب ہے تمہارا کیا مرتبہ ہے اور انہوں نے آپ کا قدر نہیں کیا آئیے ہمارے پاس ہم آپ کی قدر کرتے ہیں یہود نسارا کا یہ بہت پرانا طریقہ ہے آج کتنے لیڈروں کو برطانیہ اور امریکہ اور وہ لے جا کر وہاں پالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے قدر کو جانتے ہیں قدر ان کا کیا ہوتے ہم تم کو بحمان بناتے ہیں ان کو وہاں بیمان بنا کر پھر مسلمانوں پر آ کر مسلط کرتے ہیں لیکن قابل مالک نے کیا کیا اور انہیں اس خط کو پڑھنے کے بعد چیر پاڑ کر تندور میں پھینکا اور امت والوں کو یہ درس دیا کہ قرآن اور سنت کے خلاف جو تمہیں چیز مل جائے وہ جلانے کے قابل ہے اور پھر وہاں پر وہ روئے ہیں کہ اے اللہ یہ تو اس سے بڑھ کر امتحان ہے جو صحابہ اور ساتھیوں کے طرف سے امتحان ہے یہ تو اس سے بڑھ کر ہے کیوں میں اتنا نکما ہو گیا ہوں اتنا میں گر چکا ہوں کہ اہل کتاب مجھے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھی بن جاؤں بہت پریشان ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان تینوں کی عورتوں کو کہو کہ اپنے خاندوں سے الگ ہو جاؤ کا بے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحت مند آدمی تھے اس کے باقی ساتھی دونوں کمزور تھے صحت سے انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ ہم تو کمزور ہیں اللہ کے نبی اجازت دو کہ ہمارے دینیاں ہمارے خدمت تو کریں ٹھیک ہے باقی جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں زوجیت مباشرت اس میں وہ ہمارے قریب نہیں آئے گی لیکن کم از کم خدمت تو ہمارے کرے بن مالک کو کسی نے کہا اس نے کہا وہ دونوں کمزور ہیں میں تو صحت مند ہوں تو مجھے کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جب آنے والے نے پیغام لایا تو کاپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ ان کو طلاق دے دیں اپنے بیویوں کو یا ان کو صرف ماں باپ کے گھر بھیج دیں میں نہیں طلاق کا نہیں بولا ہے الگ کر دو تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اس کیفیت میں انچاس دن اور رات گزر گئے اب یہ کیسا منظر ہوگا کہ آدمی مسلمانوں کے معاشرے میں ہے نہ گھر میں کوئی بات کرنے والا نہ باہر کوئی بات کرنے والا نہ کوئی سلام دینے والا نہ لینے والا نہ کوئی خیر خبر پوچھنے والا نہ مسجد میں نہ رستے میں نہ گھر میں اس لیے اللہ فرماتے باتیں زحاف منفو سے تنگ ہو گئے ان کے اوپر ان کے نفس کہ کہاں جائے لیکن ایمان والوں کا یہ اصل مرجا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مل جا من اللہ اللہ علی اللہ, علی اللہ کے ماں سوا بلٹنے کے نجات پانے کے کوئی جگہ نہیں بس اسی اللہ کے زاد کے پاس رجوع کریں گے وہاں سے کچھ ملے گا اس میں ان لوگوں پر بہت بڑا ضرب ہے بہت بڑا ضرب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار کہتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے صحابہ نے یہ بتایا کہ اللہ صرف نجات کی جگہ اللہ کے پاس ہے نبی کے پاس بھی نجات نہیں ملتا ہے نبی تو اللہ کے حکم کا منتظر ہے وہ کہ ایسا کرو تو کرے گا وہ کہتے نہیں کرو نہیں کرے گا نبی کچھ نہیں کر سکتا کرے گا تو کچھ اللہ ہی کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے درس بنایا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا توبہ کرنے کے لیے تاکہ وہ توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کی عظیم صفات ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ نے ان کا توبہ قبول کیا اور جیسے صحابی نے اعلان کیا بخاری کی روایت میں ہے کہ پچاسویں رات کی صبح ایک صحابی جیسے مدینے میں اعلان کرنے کا طریقہ تھا وہ اعلان کر رہا ہے اور کہتے ہیں لوگوں اللہ رب العالمین نے کعب بن مالک کا توبہ قبول کیا ہے کاب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھر پر لوگ ایسے آئے کہ ملاقاتوں کا لین بن گیا پہلے خبر لانے والے کے لیے میں پڑوسیوں کے پاس گیا اور جو کپڑے میں میں نے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے میں نے اتار کر پڑوسی سے کپڑے لیے اور جس نے مجھے توبے کی خبر لائی میں نے اپنا وہ جوڑا بطور ہدیہ اس کو دے دیا جس کو مبشرات کہتے ہیں کہ اس نے خبر لایا تو اس کے خبر لانے کے بدلے میں میں نے ان کو جوڑا دے دیا یہ ان کا حال اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آج تو غریب ادمی کو یہود نسالہ دو پیسے دکھا دے تو اس کا ایمان لوٹ لیتے ہیں وہاں اس کا مالی حال یہ ہے کہ وہ جوڑا اگر ہدیے میں دیتے ہیں توفے میں دیتے ہیں تو کسی اور سے مانگ کر جوڑا پہنتا ہے اتنی غربت کے باوجود وہ ایمان پر اتنا قائم اتنا مضبوط کہ یہودیوں کے دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کے خطوط کو تندور میں گراتے ہیں اور ان کے دعوت دینے پر اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ کتاب مجھے دعوت دے یہاں پر آ کر انسان کے سینے میں ایک آگ بڑکتا ہے کہ ایسے شخصیات پر ایسے ہستیوں پر جو لوگ قلم اٹھاتے ہیں یا گندے زبانوں کو حرکت دیتے ہیں ان لوگوں پر تبرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بڑھ کر کوئی ملعون دنیا میں نہیں ہوں گے صحابہ کے مخالفین اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے زندگی میں ان کو منافق قرار دیا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے مومن ہیں اور ان سے بغض اور نفرت کرنے والے منافق ہیں مسلم کی روایت ہے خاص کر ابو حریرہ کے بارے میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اجتقوا اللہ دروا اللہ تعالیٰ سے وکون اما سوادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد سارے امت کو آنے والوں کو خبر دی نفاق سے نکلو نفاق سے اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے ساتھ معاملہ اپنا خالص کروس اب تربیت نبی علیہ السلاۃ السلام کے دور میں زندگی میں فرمایا جائز نہیں ہے لائق نہیں ہے مدینے والوں کے لیے اور جو مدنے کے ارد گرد ہے دیہاتیوں میں سے ہو یہ کہ وہ پیچھے رہ جائے جہاد سے ان رسول اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہ جائے ولا یارغب بے انفسم اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ رغبت رکھے اپنے جانوں سے اپنے جانوں کو ترغیب دے مانا اپنے جانوں کو مقدم کر دے ان نفس ہی اللہ کے رسول کے نفس سے اللہ کی نبی کی جان کو تکلیف ہو تو پہلے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے کبھی ان نہ یہ اس لیے کہ لا بہم نہیں پہنچتی ہے ان کو زما ان کوئی تکلیف ولا نسب اور نہ کوئی پیاس ولا مخمس اور نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی بک فرمائے لا بہم نہیں پہنچتا ہے ان کو ان۔ کوئی پیاس ولا نصبن نہ کوئی تکلیف ولا مخمستن اور نہ کوئی گوک فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں ولا يتعون موتعام اور نتے کرتے ہیں وہ کسی وادی کو یغیز الكفار جس پر غصے ہوتے ہیں غزبناک ہوتے ہیں کفار ولا ینالونا من عدو النیلہ اور نئی اصل کرتے ہیں وہ دشمن سے کوئی بھی کامیابی مال غنیمت وغیرہ اللہ کتب لہم بھی عمل صالح مگر لکھ دی جاتی ہے ان کے لیے اس کے ساتھ عمل اس سال ہے اگر وہ رستے پر جاتے ہیں ان کے لیے حاضر وہ ایسا کوئی عمل کرتے ہیں جس پر دشمن کو غصہ ہوتا ہے اس پر حاضر مسلمان مل کر کافروں سے مال لوٹتے ہیں اس پر حاضر ان کے خواتین کو مالی غنیمت بنا کر اپنے مقصد کے لیے لے آتے ہیں خدمت گار بناتے ہیں اس پر حاضر اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی عظیم مقاصد بیان کیے کہ جہاد میں جو کچھ بھی کام ہوتا ہے ایمان والے جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کی اجازت سے وہ سب کے سب اجر ہے حالانکہ ان کا سارا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے ایمان والوں کو پہنچتا ہے مال ان کو ملتا ہے علاقے وہ فتح کرتے ہیں لونڈیاں عورتیں خدمت میں وہ لے آتے ہیں لیکن اللہ فرماتے یہ سب کچھ میں ان کے لیے اجر کے طور پر لکھ لیتا ہوں ان اللہ لا یضيع اجر المحسنين زائے زانۃ کرتا اللہ تعالی احسان کرنے والوں کا اجر یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے مخلص اور ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا ہے معنی ان کی اجر ہر اعتبار سے اللہ بابرکت ثابت کرتا ہے ان کا تمام معاملہ اجر پر بنا ہے ولا جن فکون نہیں خرچ کرتے وہ نہ خرچ کرنا سحیرت ولا کبیراں چھوٹا یا بڑا عمل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر مومن زیادہ مال پیش کرتے تھے تو نفاق والے ان کو کہتے تھے بڑا ریاکار ہے اگر کوئی کم مال لاتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی ان پیسوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے چندانے کجور لے کر آئے ہیں لا جا اللہ جوہد ہوں اللہ فرماتے ہمیں یہ دونوں پسند ہے توڑا مال ہو یا زیادہ لیکن محسن سے وہ محسن سے اس لئے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی رضا مقصود ہے اب ان کے پاس توڑا ہے توڑا میں سے توڑا دے گا زیادہ ہے زیادہ میں سے زیادہ دے گا ولا یک توادی اور نہیں بولتے کرتے ہیں کسی وادی کو اللہ کتب تب مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اجر لی اللہ تعالیٰ کے بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ کا نیا مل بہت بہتر جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کا اللہ ان کو بہتر بدلہ دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہو گئے